عليك يا دوسری مثال دتی ہے جیریرے دن سفر بندہ اگ بال تاکہ درندا تو بچا دشمنوں تچا روشنی ہوتی اندر چٹ سکون رل پھر کوئی ایسا چونکایا کوئی ایسی آندی تکان آیا بساری ساری بجلی پھر دوسری hmm. مشال مناف اسلام طاقتور مسلمان حکومت ڈر کے جی وہ اگ جلانا یہ ایمان کی اگ جلا لینا یعنی کیا مطلب ایمان تو نہیں ہوں اسلام کی اگ جلا لینا یعنی ظاہری آکام شریعت ظاہران اسلام نگ پہ تاک جاؤں جا میں میرا قتل کر دوں مت میرا مار کھو لین وہ مال, مال اپنی جان بچاؤ کی کر ہے مسلمان بن جان دیا اپنی اگ بال کے وقت گزار لیا سکتی بچانے لیکن مرتا گیا تے اگ بج گئی ہمیشہ آزاد فس گیا جی وہ اگ بجی تیر این رام رام کتر جاؤں دو تمثیلیں صرف منافع واسطے پہنچ آیات نے, آیات نے کیونکہ اس منافع نشاننا ہی سی اس واسطے ان تمام نال پھر ایک گل یہ کی جدو انہوں نے آخیا ہے کرنے سلاحر ایسا سارے کافر مومن کوئی جنگ خطرات نے سکنے فوج پڑھنے لہذا بالکل ایک نکو کرنا ہے اور کن کرو شراب نے مال پڑھو لیکن اگر کوئی نہیں پڑتا تو برانا آخو اگر شراب نے آپ لیکن اگر کوئی شراب پیڈ آخو آرام پان پیتا پلیز پینے کافر نہیں کر دے لیکن جافر کر رہا ہے ختم کرنا ضروری ہے یا تعلق آرام ہے دوستی رکھنا آرام سے اگر تم مسجد پانے ہو تو لیکن یہ چکلا وغیرہ دس ہے جی یہ مل رہی یاد والے بہت ملتے قران پاک رواج موٹے لفظ بنے اور آخنا جد کسی ایمان والے سچے نے کے منافت چھوڑو منافق تو لیا دین دو خطرہ کرو تو سچے مسلمان بنو جی پرانے سہب ہے پہلے لوگ مسلمان سنو اللہ فرمان یار پاگل ہو شور بنا پاگل بن رہے یہ بھی بکواسان پاگل کے نا بکور شور غیر مذہب پتا ہی کون جنا کی انسانیت کتنے کی مسلمانوں آخنا مومنا کوئی, پتہ کوئی, پتہ کوئی نکل جائے ہے کلمہ پڑھے گا تیم اس طرح کا ٹھیک طبقہ کلوے پڑھنے والے دسے گا پچھلے جا مسلمانوں پہلے بزرگوں نے پینڈو سن ڈنگ سن فلانے سکول والے ویکو گے سکول والا خنزیر جیت بھی تم ٹکرا کرنا ان کی سادگی نک کے پچھلے بزرگوں کے خلاف بولنا شروع کر دینا اسلام کی دعوت دا بند نے اپنی فرما برداری احسان جتان کیوں نہیں میری من نمتا جتا کے احسان جتا کے اپنی فرما برداری کی دعوت اور حق بنتا کی گھر سے بنا کی منی چ سانایا کہ بت بنا سکتا کسی نے بت جا ہاتھ کا پھر ان جوڑ جنوں آپ جوڑنا وہ خدا ہونا ہے خدا کیوں کا بنا خدا جی خدا گھر خدا اللہ تعالی خدا ہوں مت بجی ہے کہ علیہ السلام تک جمے نے تو جمن والا خدا تو ہو سکتا وہ تو خود جما کسے تو خدا انہوں نے کیوں ہونا چاہیے جڑا ہو گئے کیوں کہ خدا ایک بندہ اچھ جم رہا اج جا جم رہا اپنی ماں کا جا جمیا وہ خدا کی میں ہوگا خدا کا وجود تو پہلے ہونا چاہیے بنا چاہیے تو ماں پہلے تو پتر باہ دے جدو پتر باد دیتے جی <laughs> اچھا پھر دی ماں کا خدا کھنا چاہیے ماں بن گئے خدا پہ ماں کا خدا کم ہونا پھر ماں ٹھیک ہے اسی ماں ماں کا خدا کے ماں کو پھر ماں ماں ماں ماں ماں لگے جاؤ پھر خدا آخر جاؤ حضرت آدم نے کہانی جا مکنی حضرت آدم دا خدا کی گے ماں ن پیو آخر جاک کے روکنا پڑنا جب روک کے جو آخنا ہے حضرت آدم علیہ السلام دا خدا اللہ تعالیٰ باہر دا خدا انہوں جا ایک ایسی عجیب گل ہے کہ جا جم رہا انہوں خدا کردا ہو جا سب تو پہلے ہر ایک شہ نیا فنا کر رہا مکا رہا اٹھا رہا ہے برباد کر رہا برباد کر رہا, رہا بچہ ہر ایک اندر تبدیلی رہا رہا, خدا جڑا خود بدل رہا ہے خدا تو خود بدل رہا جڑا بدل رہا سمجھو تبدیل کر رہا کیونکہ شاید اپنے آپ نے تبدیل ہو سکتا <coughs> ایسا ہونا پیا پیا کوئی نہ توڑے ٹوٹ جائے گی ٹوٹا پیا توڑیا فورن آخنا ایک شہر ٹوٹی ویچ کے یار کن توڑیا یہ کسی نے شرارت نہیں یار اس طرح نہیں ہے اپنے آپ ٹھیک یہ کسی نے کی شرارت دسو کن سہی دسیا جی فون ٹوٹنا ویخ کے فورن جی جا توڑے تو خدائی جڑی ہر وقت ٹھیک ہے کتا آپ ٹھیک ہے میں آگیا میں کہ سائنسدانوں تاگل نہیں ہوتا بہت کر پاگل کیوں اللہ تعالی خدائی نیا خدائی کو میں اپنے آپ بن پیا ہوں کسی نو آخو جی بھائی میں بتی بچے بلب سارا کچھ بند کر دے جی. کسی بٹن نہیں کٹیا بالکل بٹن تھے ہو گیا اپنے آپ پاکا چل گیا سارا کچھ بتیاں چل گئی نا کسے منسدان اپنے آپ بٹن ڈگ پیا اپنا بتی پل گئی ہر موٹی جی مثال ہو سچی دس شاید جی بتی چوری ہوئی ہوں بتی چوری جدو ہوتی ہے لکھ تک پٹتے رہو بابا اپنے آپ میٹر تیز ہو گئے مٹھا ہو گیا مٹھا میٹر مٹھا ہو گیا سنگری ہوں من سچی دس چل تگے لگ میٹر اپنے آپ مٹا پہل کرو میں سامنے جیسے جوڑ کے رکھا اتنے رہنا نے اپنے مٹھا ہو جانا تے ایک میٹر دی رفتار اگاں پچھا بغیر بندے چیڑن تو لانتیاں پتہ نہیں ہو سکتی یہ جڑی کائنات دی رفتار کسی بند ہو رہی ہے کوئی جوان ہو رہا ہے کوئی بڑھا ہو رہا ہے کوئی سہارا ہو رہا ہے کوئی سڑ رہا ہے کوئی ہو رہا ہے کچھ کم ہو رہا ہے یہ بغیر پچھو پھیرن والے تو اپنے آپ سارا کچھ ہے اس واسطے کافر نو لانا سن کا حقوق تو نہیں ہو سا. تا اللہ تعالی خزا بے جان کے فرمایا جانور تو بات کرے اور فرمایا تیرے جہنم دادا شاہ حقدار ہے سائنسدانوں میں شاہ جی دنیا تیسری چالی ملک تیسرے نمبر آیا خطا ہے آیا نام سنتے اکلی دلائل واس ہوئے میں صرف اپنے آپ کا اک لالا ہونا ثابت کر دین مین وٹ دیں صرف اک لالا انسان پنجوری گل انسان سابت کرنے گفتگو نہیں ہونی صرف ایک گفتگو ہونی ہے کہ وہ ثابت کر لے اک لا لیں سابت کرا تو بےخل مینوخل سابت ثابت کر لو جترے یہ باندر میں کیا صرف باندر اک لا رہے ہیں دے پیر نے یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا من کرے کلالا ہوگول دھوکھا ہی کرا تو قرآن کی چیٹ مکال قرآن پاک کر جانور تو بہتر نے کلالے بے شعور نے بے اصل نے کسی جگہ سے ایک تھان سے خوشا کرتے کا لے قرآن تھا کافر شہر والے نے قرآن پالتے ہیں کوئی مائی دلال سابت کر دینا مما جتھے آیا بے شہور نے بے اکل نم, بے. بے جانور بے سارا دن بندہ نو وا گی و نہیں گستی پی ہے سب بندہ نقصان نفا سب کچھ ہو رہا ہے جی وہ ٹوٹتی ہے گی ٹھیک شہری ٹوٹتی ہے بے خبان کٹی چاہی جی اچھا ہوں بے قل لانور کٹی پیا بے زبان بےحکل جڑے اکل والے سکول اکل والے پیار ہے پھر پیار ادھر کر نمبر ایک نمبر دو چار دن پٹھے کھوا دے خوراک دے ساڈا حد تک حق دے. یا روپیے چھری پھر دقت کافر بھی سارے کھا دی دے تو جانور اچھا یہاں دا حق بنتا ہے کھادے تون سارا کچھ کرے جانور چار دن پٹھے کھوا کے یا روپیے بھر اللہ تعالی کا حق کیوں نہیں بنتا بندے مارنا جو بھی وقت مقرر کیا ہوا بھی آج بلا بندے مارنے جی جہاد اللہ جہاد مارے اللہ تعالیٰ مارے یہ جانوروں جسے مرد ماری جائیے حقیقی مالک کا حق نہیں بنتا جی مجازی نے یہاں کا چوکھا حق بن سمجھ آئی کہ نہیں رات پاک اصل حق ہی ہوتا ہے اصل حق ہوتا ہے کسان جو چاہیے ساڈا تے حق نہیں بنتا کہ اساں کس نال جو چاہیے کریے نہ اصل تو ویکن کہ وہ کی جانا ہے وہ کریے سا مالک مجھا نہیں آگے کیوں جی ہک کی بنتا جو مرضی چاہیے جانور بندے ایسا حق پہنچا گلا کر رب دا حق نہیں کہ شریعت دی سختی کرے دیکھو شریعت تو یہ آزاد ہوئے تو جانور پا بند ہو جانور دلے رسے ہیں, زنجیر ہیں. لتان چ رسے ہوں نے اچھا ہوں جانور جڑا ہے اندر رسا ہو جڑا بندہ ہے یہ آزاد ہودرت والا کی کیتا ہے قدرت والا یہ کرتا ہے کہ تین ایسا رسا اس طرح نہیں پانا جیسے جانور ایسا رسا ہونا جاسنا ہے ری اور رکھا مجبور ہے تو اختیار ہے جی رسا وہ پا لے گا پابندی قبول کرے گا اپنے پیار نہ جنت جائے گا جی آزاد ہو جائے وہ جانور اگر رسا توڑا لوگ آزاد ہوا تو پھر مارا بھی کھاوے گا ادھر بھی جاوے گا مالک جڑا ہو سکتا وہ مار پٹتے چھری ان کے پتہ نہیں کی کچھ کر یا اگلے وہ فٹے لا دیں گے شریت کی اسلام بندہ مسئلہ دے پا حرام، حلال، پلیت پاک جو نہ سور بند سا نہ پکرا نہ چھتر اے نہیں سمجھتا اللہ تعالی اجازت دیتی ہے کہ نہیں ہوں میں جی میں ایک مثال دینا کسان سا آزاد کی ملازم تو نہیں آپ جا ملازم بندہ ساڑھ سارا پابندی اٹھنا پینا میں ستا ہوں بارہ بجے اٹھ کلاؤ کی کتنے آگنا جی جس بندے کی اٹھ بجے نوکری کا ٹائم شروع ہوتا ہے ان ہر ویسے اٹھ بجے تو پہلے ہر سورت جاگنا پین اٹھنا پین تیاری کر ہاں یہ پابندی پوری حکومت جی سیٹھی سار سک جی ہوں جن پانچ دس ہزار دن اسے ساہ سکائی فلا سہر ہر کام چ پابندی کی ہزار پابندیاں ایک بھی نہیں جس رات سان منی بنا کے زندگی دے کے زندگی دے تمام اسباب وسائل پیدا کر کے اگر رکھے نے وہ کی آخ گا تے آزاد رہو موجہ لوٹ نہ تیرے کوئی وقت پابندی ہونی ہے کہ امے بجے عبادت کر اے کر اے فلان کر تیرے واسطے کھان پین پہن اٹھن سارا بولن چالن یہ سب آزادی ہونی ملازم جسل افسر کے اگے ہوتا ساس اگا ہوتا کہ نہیں ہوتا جان سے بنی ہوتی ساتھ <سؤال> نے کہ نماز نماز آداب پورے کرو پورے آداب نماز دونوں آداب ہوں کی کریے برباد ہے سارے <سؤال> کو نماز وہ سارے کول تو ایسے پڑیچی نماز پڑیچے کا نام نماز پڑیچی نہیں مقصد یعنی نماز تو مراد وہی جی پوری ایکامت سلاح نماز قائم لے دے سامنے ہوئے بندہ ہو سا نہیں خالق دی بارگاہ سامنے کھلوتے ہیں مراد ساٹے شیطانی خیال نہیں جانے کیوں نہیں جانے باہر ہونے او نماز دوں گی باہر جیسے بندہ اپنے آپ کی آدت پکائے گا نا نماز ضرور وہی عادت آ جائے گی بلا حکمت جنوب آ جنوبے پاک حکمت آکمت نہ آخ جی طبیب حکیم بیٹھے ہوں مریضوں دے علاج کرنے والے یہ حکمت آتا ہے زبان فلانا اسے حکیم بیٹھا فلانا اتنے بیٹھا حکیم بیٹھی یہ حکیم تاری زبان ہے زبان ہے اللہ تعالی کی زبان اللہ تعالی کے قرآن حکیم کنو آخیا گیا تعالیٰ دے دے اللہ تعالی کے قرآن بندے جہ تعالی مخلوق کائنات دونوں چیز اللہ تعالی ایسا بنایا ہے کہ دی کی آپس پوری مناسب سے متابقت مف کہ جدو تک کائنات نو سمجھو گے نا تعینات کی عجیب خلقت اور ترکیب اور اسے تو اللہ تعالی کا دین جایا دیوا نلانا تو جسال جانوروں تو جانور سختی دا مسئلہ سمجھایا پابندی دا مسئلہ نہیں سمجھایا کہ دا مسئلہ دی پابندی دا مسئلہ کدے تو سمجھایا جانور او مخلوق آخر او مخلوق اللہ تعالی جو پیدا کینس مناسبت ہے مسال دلہ تعالی بارش دی مثال دیتی انہیں منافق اسلام واسطے بارش کی مثال دیتی کڑکا آس بجلیاں یہ وہ سارا دیرا پھر آگ جلانا یہ کہ مثال یہ مسالا دے کے سمجھایا انہیں ان کی ہے منافق یعنی روحانی مسئلہ سمجھایا بھائی دین کے مسائل کو کائنات کے مسلے نال سمجھنا یہ مت جس بندے اس طرح دین سمجھ آ جائے نہ وہی روح بن ہے دین دیے روح نہیں نک... نکل سکتی جی نکلے گی تو بندہ پھر مر جائے گا اسی طرح مرن تو بغیر دین نہیں نکل سکتا جس بندے نو اس طرح دین سمجھ نہ آئے پھر نے کون بوجھ محسوس ہونا یاد رکھا جنوب اس طرح آ جائے نا روح روح بن جائے تو سویا سختی جی سڈے تو کریں بھی سی محبت کتنے کام ہو سکتی ساری کیوں کہ سندل ہوں نا سندل کی لکڑی یہ جن خرسائی خوشبو نہیں جاتی تو فکیر یا اللہ لا تو تختی دے گا رگ رگ ہر شہر تیری محبت رچ چکی ہے جنہیں رگنے گا یہ محبت اور اٹھے گی حقیقت جسے نام سے جس اپنا سنو خیال آنا نقصان سالا سوچنے یار میرے کیوں آئی نہ جسے اپنا خیال کھول جائے تو ہوں رہے پھر وہ آتا باہم آئے تو نہ آئے ساڑے واسطے سب بڑا خوش حاقم دار بے دنوں سب دینا مقصود ہوا کر میں بے دن دیا ستیش پا پاک جو آج وہ بھی کام سال کی مانو ایک جی پاکستان پاکستان کا فیضان میں فائدان پہ ڈرما نام مراد کوئی فتوا ہے نہ کوئی نہ مرضی انگریز کہہ دیر حملہ نہ رہا ہے جڑا کرے گا اس کی انہیں کہہ دتا ادھر حملہ ہو انڈیا والے پاس تص آخر لشکر تبلا بھی ادھا ہی چلے گی ساری جماعتیں جہاد کی ادھر ہی چلے گی کیوں ادھر چلے گی پیچھوں کہ وہ آ کے کھڑا بھی ادھر ہی مریا جی میں مند بنایا پاکستان اسے واسطے کہ آپ کا لال لال مریا جی میرا نام لگایا یار میری مرضی پوری کرتا ہوں آتا ہے ملانتی مفتی آئے یہ آس پیرا فتوا انگریز کے خلاف کیوں نہیں جانا جو فتوا چلتا ہے ادھر ہی چلتا ہے او او جائز بھی ہم پوچھتے ہیں چرچ نام مراد نوازن نا والا جی حق کرنا چل کر عیسائی کے حق کرنا ہے چرچ والوں کے حق چنا اگریزوں کے حق کرنا اسلام مسلمان دق کرنا چرچ کیسج کی کی بیٹھا لیکن دلیاں مسجد مسجد کدی کرنا ملومت ایک بار امت کا حکیم نبز ویک کیا حکیم بیماری دستا کھو آئے جہاں امت دکیم ہوں نا امت پوری سنتا اس امت نو آئے ملے ہم پوچھتے ہیں شیخ شہریسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر بھائی جی جنگ کتنے حرام ہے کیا مسلا دا کا اگریزا لڑنا آرام دلیہ اگریزاں آرام کرنا اگریزا اگریزاں لڑنا جائز تا کر کے سدام پہ حملہ کیا جائز لگیا افغان پہ حملہ کیا تا جی طالبان اٹھ کے اوپئے خود کش حملے ہوں کی ہو گیا ہو یہ ہو گیا ایسی عجیب گلتی ہے ایک بندے گھر حملہ کو دے بندے دے اور بچے نس پے جان چھڑا جان بچا کسی غارت جا سر تمے سچی دسیا جی گھر جان کے مارن والا دہشت گرد بنے گا یا نسن والا گھر جا گر نسی ہے نچیسا امریکہ برطانیہ عراق افغانستان یعنی سلکان حملہ کر کے قبضہ کون کر رہے ہیں کدی یہ بھی ویسے جی کسے تھانے کلمے پڑھنے دے انہوں دے قبضہ کر لیا وہ ہوں گھر جی قوم کے برطانو اخبار چکلا کریڈیو ٹی وی یہ آدھے میڈیا سانو ایک جی صاف ہی آزاد ہو برباد نہ ہو یہ دس تیری فوج انگریز تو آزاد ہے تیری تک کو کیا صافی کل پینسل ہے کنڈا ہاں مراد جی آداد ہے صحافت یہ دسو یہ خبر سنسر کیوں لگنے کو پہلے سنسر ہو میں اس طرح کر آ کے جی وہ آدھے دبر دو سامنے میں خبر میں لکھ دینا تیرا کام لوا کسی لوا دمجھ لگ گا سا تے کر بہت ایک خبر فوج کے خلاف لوا دمبر ایک میں لکھ دیا گا تینوں بھیا حکومت خفرت زلم دیا ٹی وی جہرا چلانا حرام ہے جو بھی چلا رہے ہیں میں دلال کر کے پٹی چلتا مراد پاگل کا پوترا یود نے پروٹوکال اپڈیٹ لکھا انہوں سب کو وڈا جا ہتھیارا بن گا میڈیا ہے اور وہ سا پھیرا. اعلان تھی قوم بی بی سلندن گیا بیلندر سچیاں خبر میرے وے حضرت صاحب کی بلا شاہ جی تو چالیس سال پہلے تقریباً پینتی سال پہلا, ते ते پہلا ایک خط لکھا سر بی, بی سلندن حضرت صاحب وڈیا آپ نے فرمایا یہ دسو بھی جا سچ بول رہے ہو سچ صرف برطانیہ کی صرف اینا خبر کلا خبر سچی ہے سارا جگ مننے گا کہ سچی لاؤ گے نہیں اگر بیبی سلندر کو یہ خبر کوئی شاید کرا دے سا نگ دنیا دی ہر کتاب ہے کہ برطانیہ ایتھے ہندوستان جد قدم رکھاجر بن گیا تاجبر تاج بن گیا پیچھوں چپ کر کے فوج کٹھی کرتا رہا مغلوں کے حملہ کر کے حکومت سنبھال رہا سچی دس دھوکے حکومت سنبھالی ت یا بغیر سوکھے کو سوکھا بھی ایڈا یار ہوں تساں میرے مہمان جے میں روٹی پانی جگہ سارا کچھ دینا تھی اٹھ کے میرے گھر کا منجی پیڑا جو شاید قبضے چڑھے ہر شہر چوک کے سارے پاسے پاس قبضہ کر کے میرے بندے ماسے شروع کر دے تو دالم کہڑا ہونا اسلام ایڈے انساف والا اسلام فرماندہ ہے اگر مسلمان किसी काफिर मुहदा किया जंग बंदी रहनी है सांग नहीं अगर उस मुहदे हाँ का फिर इतमाद करके अपने किले गिरा बैठा है किले अपने हिफाजत के बंदोबस्त सारे खत्म कर बैठा है हूं मुसलमाना के इरादा होया कि जंग करिए فرمایا ان چیز جنگ نہیں کر سکتے جنہ چیر ان پورا وقت نہ دین اپنے حفاظتی بندوبست کا قلعے اپنے دوبارہ بنا لو دس اطلاع دین خبر کرن بھی حملہ کرنا اپنا وقت پورا لے تسی آخو جی آ جاؤ ابھی اس لوگ اس پہ آگے اگر یہ مسلمان اجن کا بندوبست ہل پورا نہیں ہویا انہوں نے نہیں اجازت دیتی حمل کی اعلی کی سارے جانمین. کی لانت برطانیہ آئے اگلے میزبان سے وہ مہمان بنے ہر شر پیش تجارت کرے مال کماوے سارا کچھ لے جائے کی کے جاوے جان کہ ہر دی مار کے بندے مار کے انہوں نے پہنچا کے ملک نے قبضہ کارا حکومت قائم کر بیٹھا ہے کدی سنیا جی بی سلندن کو خبر سچی دسیا جی بی سلندن ظلم ہونے والا برتا نہیں ہے کدی سنی جی گل تو سچی کانت نہیں پائے گی اس قوم جی آ کے کافر سچا کاسلمان جھٹا ہے یہ کی آدھا ہے دس آ کے رسول جھوٹا مارنا اور یہ آخر میں کھانا جی اس کل میں پڑھنے والے خبریں دینا میں جناب رول لیکن یہ دسو بھی میں کہتا تیرا ہوگا لوا تیرے کول کھانا سی ہوں میں کما شروع کر دیا چار دن بعد اتوں جب تو گزرے گا کتا تینوں پائے گا کہ میم پائے گا لیکن کیونکہ پلیا کا سوائے سن بوکن کر مسلمان امریکہ برطانیہ یہ وہ سارا لڑ کے حکومت مارے کہ نہیں بی سلنڈر آ کے خبر دے کے دہشت کرتے دے اور طالبان مظلوم نے گل تو میں لگی میں طالبان مثال دکھا میں کتابان کسام طالبان پنڈ والے پنڈ والے انہیں سوچیا بھائی اصا ہوں ایک پینڈا والے سوچا, ہونا. ایک سوچا دوسرے پنڈ والے نقصان کیون کری بربادی کیں کری آخ کریے تریقہ ایسا کہ یہاں برباد بھی کریے احساس بھی نہ ہونا پتا نہ لگے بس سور سور نہیں ہوتا سور سور فر نہ پنڈ والوں نے آخیا تصلوں میں دسور ستباہ کی جائے فصل فصل بچا چاہنے مارنا چاہتے ہیں پنڈ کا ہزار بندہ کٹھا ہوا ہزار کتا کٹھا کیا فراہم بندوق مار دے گا مشورہ کیا سور نجا ہے مارنا نہیں کیونکہ مر گیا تو پھر تو کام خراب ہے سوبہ دلچ رہا مارنا اسلے جسے خیر سے چارے پاسے دے پنڈا آ جائے ہوں وہ پنڈ والے سن جائے <coughs> او نا. او نا یار مار وہارے تر جمع ہو کے نہ یار پیچھے چاہے بندے نے یار دسو سا فصل کے بچا رہے سامالفت سے لیکن فصل ساری کے بچا رہے ہوں انہوں کا پانچ سو اپنا جڑ گیا بنال سور مارو کچھ دل کے ہزار انہ سو پندرہ سو بندہ پندرہ سو پوتا ہوں جس کلے لنگ جانا چار جائے سور جی وہ چگل سر سور بڑے ویک کے پا پوشیاں کر سا یار سا ٹھیک ہے جی دشمنیاں آ اپنی تھان سے کم پڑا سیاح بند نگاہ چار یہ دیہے چلانے سارا کچھ لے گئے یہ سامان طالبان بیتا. مارنا مسلمان عوام ہوں سور اگ اپنے سختی تیار کردہ تالبان نے فوج نے تیار کیتے نے جنرل ریاض نصیر بابا ہاتھی تاریخ کے وہ سنہری باب ہے جنہوں نے کسی پاس نا مٹایا نہیں جا سکتا اتنے لکان جیسے نہیں چکن اور وہ لائن آیا ہے مارن مسلمان اثر مارنے تباہ کرنے اسامہ اپنے دستی چھڑے ہوئے سارے دن مارو پجاؤ مرد نہیں اس مرد حضرات مرد پجایا جا رہا کہ ایدروار گئے دسن کا طریقہ جی طالبان فلانے شہر میں گھس گئے سات تالبان گھس گئے گنتی جو پوری کیتی کی <تصفح> <تصفح> سامنے جا رہے ہیں دہشت گرد والے وہ کسی جس ہزار تالبان جیت جو جیت نے پتا ہے تو باندر میں جی میں مرضی پہنا چاہوں گی جی جی اخبار میڈیا دا کام ہے ذہن سازی ہوں ایجنسیاں اتنے غیر ملکی کام کر رہی ہیں غیر ملکی ایجنسیاں کام پہ کردیا بندے مارتی کرتی ہیں تو کر کرتی ہیں لانچرا کام کرتوت حکومت کی صرف ایسا بیان دے دے یہ سب کچھ میں نے کیا فوٹو آ جائے گی دہلی والے دین بدن ہو جائے گا سونبا کے کسی سونبڑی زندگی اخبار کالج میں اور زندگی اخبار میں کالج کے کا اخبار رہ گئے نا کوئی اور کوئی ہے دیکھ رہی گا ذہن بنایا جفر خریدنا حرام پڑھنا حرام رکھنا حرام، اخبار دیا خبر اسلام ایسا سختی لاوے کہ اگر تہن کوئی بندہ ان کے گل بیان کرے پتا بجے خوب تا کرو فاشقی گل متبر نہیں حدیث دیا کتاباں اس ما رجال دیا کتابیں مری کہ اس طرح دا بندہ حدیث ڈان کر سکتا ہے اس طرح دا کرے گا حدیش دئی ہو جائے گی موضوع ہو جائے گی منگڑک ہو جائے گی بوٹی ہو جائے گی فلان ہو جائے گی امام بخاری رحمت اللہ تعالی حدیش چل لین لے ایک شخص نال ہدیش لین چلے سن چھج لے کے کر کے گھوڑے گوڑا چھجنی آپ نے فرمایا جہرا جانور دھوکا پہ کرتا میں دھوکا کرے گا انسان سچی دسیا جی چو اخبار والے ٹی وی والے کنجر نے یہ کسی نے چڈیا دھوکے جہاں روزانہ ماں بہن اپنی ننگی فوٹو دے بہن چو چھی اخبار زیادہ وکے گئے اس واسطے بہن کی فوٹو جہے دلے اپنی ماں کے چڈے وکھا بہنا وکھا پھر انگریز کھانگریز خوش کرتے دی خبر سچی ہونی اگر کوئی بھی رہا تور انتہائی مت موقع ملے میں حکومتوں ختم کرانگا رکھ رہی ہر اللہ ہمیشہ دولت بچ جائے گا ہمیشہ دولت چوپے چیٹا ظلم ہے چٹی رحمت سب کا جو کوئی حکومت نہیں و رہے جاتا تیرا مخالف حکم آ جی آ سڑک بنا دیا کر دو کر دن جدوسلم مارن کی واری آئے اس لیے خوشحال جو ہوگا تو کریے اس وقت جلی جنگ ہو رہی ہے اسلام کے جنگ حکومت انگریز سارے اقوام متحدہ سارے کٹھے نے مسلمان مارنے تاکہ سب دہم ہے ہاتھی بدان جن بھیجنس انٹینجنس جیسا مہاتما یہ سات اٹھ افسر اگر کام بیٹھتے رہے لک دیکھ بیٹھتے گئے آپ جمع شروع کرتے ہے شکایت کھولے انہوں نے زمینات آپ نے گھر مسلمان نے چونی نہ کرے چغل خوری ہے جسوسی نہیں ہوتے آپ جاسوس مسلمان چاہیے مسلمان کے آس پاس ہیں مسلمان جسوس ہیں چغل خوری سامان آپ کو چغل خور گی سراجہ نمر اللہ کل مزہ چسلان ختم دروت کی تھی نباد جناب دعا نہیں آرام ہے نہیں منگنی صرف اور صرف مصروف رکھنے قوم تاکہ ادھر مصروف رہے اور انگریز تو زہن دہیا رہے وہ جو مرضی اتنے کر رہا ہے ادھر کس طرح رہنا اور کی کیتا ہے ہر پاس انصاف کر کے انگریز رکھنا کیوں ایک بندہ ہوں تک سوٹا لے کے حملہ کرتا دوسرا تکوپ لے کے حملہ کرتا ہوں پہلے تو بچاؤ کرنا سوٹے والے ہاتھ نہ لڑ سکتے ہو گھوڑا تو بان معلوم ہوا وے دشمن کا خیال پہ رکھنا لے آپ دشمن رات کو جکیٹ پائے جانے سارے ڈاک مگر چاہیے جلدی گھر وال ل بند بندے تو لاجواب کر دین کس طرح انہیں آخنا کم بتال تین اپنے دشمن دشمنی آیا اپنے دوست دوستی رکھدہ سین میرے دشمن دشمنی کیوں نہیں سی میرے دوست دوستی کیوں نہیں سی کافر میرے دشمن سن تم اسلام میرا دی نالا ہو کے میرا سجن کہہ کہ کے اپنے آپ پھر میرے دشمن یاری لائی کی چکر اپنے دشمن تک ہوٹل کٹھا اچھا نہیں سوتا تو میرے دشمن نال پیلٹ کٹھا ہو جاتا تھا پلیٹ کٹھا ہو جاتا تھا یہ چکر سے. چلو دکھنا چل جے نال محبت کو نہیں سارے دشمن غلط کو نہیں اور سا جنت داخدار چل اس واسطے تمام سے شاید سے کہ اللہ رسول کافر اور او مسلمان جڑے برائیاں کرتے ہیں مومن لیکن اللہ رسول کام پورے نہیں کرتے نفرت رکھو اللہ دے قریب ہو کے رب ہو مطلب رب کی جنت پاؤ وہر لوگ سواپ لوگ وہ بار گائے مقام بنے گا کدوں جدو تسی اللہ رسول کے دشمن دشمی رکھو گے وائر رکھو گے بوجھ رکھو گے مخالفا گلاب چلانے جنہیں تصا و رکھو گے جنر نفرت رکھو گے اُن اللہ محبت کو رہنا شا بیٹا پٹنا شروع کر دن کی خدمت کی شاع مذہب میں شیعہ مذہب جہاں نا یہ پاک ہوا وی دلیل ہوئی ہے کہ چکلے کا پرمٹ نا وہ اسے مدد چکل کا لاشانس میں جن چکلے کنجر ملے نا ہیر منڈی آجرا تو چکلے جڑے نے وہ اس مذہب کے بننے جی گواند ہے انہوں سنس مل جاتا ہے ہاں تیرے ٹھیک ہے کیونکہ تے مذہب سے چکلا ہے جناب نہ میں بول رہا اس طرح سے وہ جناب آخر مقدس مسئلہ بھی پوچھتا سوچو کی بن گا کنٹرنا منہ یہ دسو شیے بیٹھ کے کھانا چاہیے میں کیا جناب گل آئی اسی طرح اوپر بنیا رہا نا بھائی سمجھے کہ میرے جانا ہی نہیں میں شیئن میں آخ جی میں گل یہ آخنا میں شو میں آخر دشمن ویر ہوں اپنے دشمن نال کھانا پینا گوارا کرنے کی میں لبارک بتا لا کم آج کم نہیں تو برابر تک لے بس بھی سمجھ آپ باقی چلو آتا ہے کہ ہزور سرکار تو وسیلہ اس طرح منگنا جائز ہے <coughs> یا کسے ولی تو تو سامنے تو تڈے ہوئے و جا ان جوڑ سدکا کرم, کر. کا اند اند جوڑے اند صدقہ کرم کر دے یہ سرکے خراب کل شاہ جی جواب آیا اللہ کے آیا ہے بخاری شریف آپ جدو حوق سرفایا سجے حضرت ابو تلا کبے پاسے سرکار نے لا نے فرمایا حکم حضرت ابو تلا تقسیم کر دے حضرت ابو نو حکم ہو رہا علیہ وسلم اپنے دے بارے سانو یہ دس سمجھا رہے نے اور حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ برکت والی چیز کو رکھا جائے فیل پایا جائے یہ بھی بخاری شریف چادر ایک مائی لے کے آئی بڑی سونی سونی حضرت سیدنا معاویہ ادر رضی اللہ تعالی نو کو سک شریف تھوڑے جاتے ٹکڑے والے شریف نہ آپ پروا جدو میں مرا نا میری اک رکھ چڑیا جی من دفنا چی مین میرے رب درمیان یہ دسو چادر شریف ہوئے وال شریف ہوا شریف ہو سکار دو اللہ تعالی وال دے چیزاں، تالو بے جان بے نسبت جان دعا آپ چادر شریف میرے ہک اندر دعا کرے یہ مطلب یہ خود چیزاں بندے کول ہوا یہ ویک کے شرم فرما لے گا شرم فرم شرمائے گا گل مقصد کیا کہ اللہ تبارک ضرور قدر کرے گا ٹھیک ہے تو تسی یار دسو میں ہے کہ بغیر تو دعا منگاؤن منگا سکتے ہی نہیں محض اللہ تعالیٰ چیزاں دی دیر شرم فرما ہے جی چیزاں بابی مذہب لانتی باطل مذہب ہے کہ یہ وسیلہ چاہیے جب تک اگلے آخو دعا مانگے پر جے پر کو کوئی آخو کچھ ہے سانو فائدہ دے گی تو نہیں دے سکتی مدر خالد میں ولید دی مشہور گل نہیں کہ ٹوپی شریف دے اندر جی پاکوں دے جسم شریف دی چیز بندے واسطے رحمت اور عذاب تو بچنے کا سبب اوی خود سڈے ہک اندر دعا کر آخر یا اللہ تین وہ واسطہ ہی اللہ تعالیٰ وہ واسطہ ہی خالی کیوں ماں پچھوں مرضی چڑھتا ماں سارے چڑھ کے رول ج میں ایک ماں مردی نہ چٹی یہ لکا لکھا دا ایمان مرد میں آج نو ڈر جا پہلے اللہ کے گلی لوگ جہ سکوں شریعت سمجھ آئی اور نیکی مراطے پر تراجات پتا لگتا سا نیکی ایس درجے کی ایس درجے کی گا ایسنا سواد سانو میری خرچ کی تھے ہونے ہریش پا کے جا گیا کہ تم مسجد اپنیاو گے جی یہ اپنے کاغذان سوارجی کا حریش گیا ہے کہ جدو یہودہ سارا کباب ویسا اپنا پیسہ اور جدو دے, دے انسان واسطے دین والوں واسطے تھان نہیں رہی کدھر خرچ کرنا شروع کر مساجد عبادت خانے ہو رہا عبادت حدر عبادت کروڑ روپیہ مینار سے لگ گیا اور امام مسجد بنا دس لائے نام مراد انگریز عزت اپنی بنا اپنا سب کچھ پلافا کرتے کروڑا روپے خرچ <سؤال> تو ماں اپنے دیندار آلم اپنے دیتم اس خرچ کرے گا ای دی جد عزت نہیں بنے گی دی ٹوپی چوکے منگد پیا بچے مٹھائی خرک خرک تو لو چندہ بائی جا چاہیے مدرسہ بن دیا اور وہ او کتی او دا پتر پانچ دس دس کنال دس, دس کلے مربیات دے رکھ پے یونیورسٹی چکل ملا لکانگ عت ویکنگ آلم کی جو یار ملنا کوشش کرنے پوتر آلم بنا یاد رکھنا جی جس قوم ت جس قوم دے علماء یعنی مذہبی پیشواوا کی عزت نہیں ہونی اس قوم کا مذہب ہمیشہ ادھر کوئی قوم یہ جڑا آیا نا یہ گل یاد رکھا گیری یہ فو کرا ایک ہوں نے نے علماء ایک وہ کام آکما واسطے حکم ہے کہ سکی سی سکی کھا عوام نالوں گھٹ کھا برابر نہ کھاوے no, no. کیوں تاکہ وہ عملے سبق ملے کہ بابا سبرج رنا اتنے عیاشی نہیں کرنی اگر اس کا عملہ ایاش بن گیا تو کیونکہ حکومت خود کمای نہیں وہ تو لکان تو کھی جی آیاش بن گئے تھے انہوں نے مار چڈنا قوم نارا بوجھ قوم سے پا لینگ نکمے جہاں نو تے کام والے بےچارے برباد ہو جانے جا کر چوبی گھنٹے روٹی مجسر نہیں سی اور جہاں لان پی افسر اجاش بیٹھا بغیر بچا نکما کروڑا روپے مربیاں مربے ایاشیا کول نے ای سچی دسی بے شکا ہو رہا ہے بچے پتا نہیں بچا جائے گا نکما کھائے جدو تجاش ہوا خرچے ودنگ جدو خرچے ودنگے اپنی ذاتی دہ نہیں تم لا کے کھائے گا جب قوم کے ٹیکس لگنگ کے مرگی مرے کو اس واسطے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نقصان ہے دوسرے نے فوکرا فوکرا کام ہے وہ کر کے دنیا کا سبق دے دنیا چڈو دنیا چڑھ کے خود کرو دنیا چڈنگ تو فکیر ہوگا لہذا وہ دنیا بڑی جائے سچی الاما علماء کا سب کا جیڑا ہے یہ حکم ہے کہ یہ بائی رکھا جاوے دنیاوی لحاظ مالی طور سے محتاج نہ رکھا جاوے اینا دے وظاہ مقرر کیتے جانے اس طرح کے مستق نہیں دی کے, کے, کے جے صرف دین کی اس طرح ظاہری خدمت کرتے رہے تو فاویہ جے پڑے تو گل اثر کر گئی ہے کر کے دنیا کر کے فقیر بن گیا تو پھر دنیا چڑھ کر اور عجیب کہانی ہے حکام پیر طبقہ جڑا فقیر شمار ہے ہوں انتہائی عیاش ایاش دولت مندردار ہے جڑا جنوں جنو دونس بت اچھے حال چہنا چاہیے تاکہ لوگ کدر مائل ہوں لما طبقہ انتہائی دلیل دخوار روڈ ٹوپیا لے کے جا پائی جام مسجد پلے آ اے ہے جامعہ مونی تیار ہو رہا ہے بس چڑھ گیا فرمایا جڑا یہ پرانے کپڑے ختر بڑھا رکھنی فرمایا یہ جی حکام کا مقام رکھتا ہے پچی جلدا کتاب نے جنہیں انہاں فرمایا جیلوں پتا ہی کونی یہ تو حکم جیڑا عالم لوگ نے فرمایا انےشا مستق اور, اور اچھی حالت رہنا ہے تاکہ نگاہ نوچے سمجھ منسوخ آخرکار اس علت فواری کا نتیجہ نکلے کہ دنیا بھی چھٹ گئی ہے تو <سسسسوس> نے دب اے دین ہو اٹھا کے جانا پل بنایا نہیں نقسانی فطرت جی غاز خری شانی یہ تو بڑا ہوئی اللہ بنتا کا اگر کوئی اپنے لیکن موتاجی چندے جی وہ نا آگوں من جو کچھ پڑتا ہے سب اتنے پیش کرنی ائی سارا سان چنگا لگتا ہے زخم کے تو میں دست تیت بےرو جا رقم تیرے دو بے ری دین آئے من جائے رقم نو آ میرے اندروں خون کی نہر بگا دے میرا گیڑائیے گی چابی کرکٹ والے جو فڑائیے فوٹو اخبار چاہیے ہسا ویخ بچے رات سرچ لائٹ لا کے کٹ کھیل لکھے اچھا کنجر جو عزت بنی ہے سورجہ جمے سارے جرنل کرنل بڑے بڑے افسر یہ پی رہے سن بس بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا پوری قوم جہی وہ کنجر اور خلا عالم پاک سرکار جو عزت بنانی تھی آپ نے عالم کی تو وہ رکھنا اور سوراخ ہے وہ خلا ہے جو کبھی پورا نہیں سردار فرمانے تاکہ ایک عالم دے دست وہ بھی ہے موت العالم موت العالم عالم کی موت پوری جہان کی موت اللہ ترین یہ تو ہے موت العالم فل متون لا یا لاتن سب کو یہ حکومت سچی دس مدرسے دینی مدارس بجٹ حصہ رکھا گیا جب اج تک مشرا چناس لائے فلم بجٹ ہوں پاس حکومت اسلامی اسلام پورا انڈیا پھرو انڈیا والیا سڑک کی خاطر اگر ایک مندر ہوئے ہو سانو ٹوکے دی مشینے پا چڑیا خدا او جن خدا دھر نٹھا دیا لنٹھانے کو دل خیال دے دیا ہوں گے خدا نارٹھا دیا ان کی کشمیری اور تو اللہ تعالی تاری سلاح کر دے گا اللہ تعالیٰ وعدہ دی کر دینا اللہ تعالیٰ عمل کی بھی سلاح ایک دن ایک دن کر دے گا جب فرماد باحجلہ جیسے کوئی ہے اللہ بندہ ہدایت کیونکہ یہ ہفتے تصویر بچایا اللہ و باد اس رحمان رحیم نی پسند ہے کہ دودھ ہفتے بندہ بندہ انسان ہے سیٹیاں لکھن روپئے دقسیم ہو جاتا دیکھا الحمد للہ جنہ دنیا کیسا بدلتی ہے عجیب عجیب نمے بندے جناب دسو روپی لانے مطلب چار سو نہیں آگا سو آ گیا بیان کو باہر ہو گئے مدار اچا بنا بنا چاہی گزارا پھر تو سن دار غریب گریب مسکین دعوت دینا لوگوں نے دن کی دعوت تبلیغ نہیں خالی رائے دعوت چیزیں سو تبلیغ کی پہنچا دعوت کی ہے آ جائے گا اگلا نفاذ اگلا مرحلہ نفاذا کہ او بیان اساں اون حکومت کی شکل چیک چاہتے اسلام کی نفا جس وقت جس وقت تکلیف ہوں اسرف پہنچایا جائے داری صرف پہنچا جس لیے دعوت دوں گے تکان دی کفالت جنہاں تو دعوت نہیں دین پہ ظاہر جب انہیں آنا ہے وہی حالات گیر لے ہوں گے۔ باہر اس پاس جدو شروع ہو جائے چالی چالی ہزار دی اختیاری فکر ہونا اختراری نہیں اختیاری فاخر جو لکرا صدقہ تو و شروح و خیرات فقرا محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں رب انہوں نے روک کے رکھا ہوا ہے کہ یعنی رب کی وجہ ہیں تو پھر رب ہی روکے کہ پھر جا جا انہوں نے کہا سگو مل جا لو اپنے جب مانتے نہیں ہیں بے پرواہ پر بیٹھے رہتے ہیں اپنے رب آلسا پر شا کر بیٹھے ہوں جڑا مالدار بندہ ہے Ona, uh, حال اے اے اے اے بے نیاز جی ہو جہی تنگی آئے وہ چپ گا اپنے مالک آدمی مار دن والے پاس نہ چاہے اس طرح اچھا جہاں کامل مرشد ہوں خائد جی کہ وہ بندے کا شریعت مرتب سے واقف کرتا ہے مرتبہ انسان آمال ہیں مراتک واقف کرتا ہے مرتبہ ایسا مثال دتی ماں جڑی وہ پیچھے بیمار مارن ڈیچ پیسا سارا کچھ حج لانا پایا کی پیچھو ماں کا خیال کر کے دو مرتبہ ایسے بندہ بڑا کیونکہ آپ کو لب وہ اکلاکو لبز ہے اللہ سال محتاج نہیں وہ حق نہ بھی پورا کرے گا کسی مجبوری وجہ کو پاس ڈگ پائے نقصان ہو جائے لیکن ہکو لبد پورا نہیں کریں گے بچارا محتاج پکا نہیں لینا حق میں ہقلا تو ہک پہ لے مقصد یہ ہے نہیں کہ نہیں حقیقت حقلاب جا بھی حق وہ لیکن رکھا گیا بندہ محتاج کر کے ہوں بچہ رو رہا ہے سلم پاک نماز پڑھ رہا ہے بچے رونے کی آواز نماز چھوٹی کر کے پڑھنے جا چکے جا پوچھا کیوں رو رہا بچہ نماز چھوٹی ہو گئی اسے واسطے کہ عبادت جی کر رہا ہے پرواہ ہے وہ پتا نہیں کہ حق کو لا کے برباد بھی دیا تو بھائی اصل جد دعوت دیتی ہے لوگ آپ صاحب سامنے تیس ہزار روپیہ جگہ ہزار لگا کتنے تیس ہزار کتنے اٹھ ہزار پکی درویشی نی آگے درویشی مکتے ہیں یہ کر کے دنیا نہیں تو ہو کے دنیا فلا ح پہ لگتا ہے عمر چ پہ لگتا ہے تو خدا بھی مخلوق ہوں درجے مراکٹ کا سال یہ یار ساڈا پیسہ نال آخرت کا فائدہ کتنے ہونا زیادہ فائدہ آخرت کام سے ہو سکتا بعد اوقات نقصان بھی ہوگا سارا اپنے عبادت خانے تو عبادت خانے ویکو پانچ لاکھ میرا میرے لگا کر کے ساتھ چھڑ دو گل ربھی شب ہی تو اللہ مخلوقات شاید ابد اللہ بن مبارک دے میں آج کر آج کر کے فرق ہوا میں سوتا ہوں حرم پاس میں میرے فرشتہ آیا دکھ رشتے آئے کرتے خاص کبو کچھ لاکھ بندہ قبول یعنی قبول نہ ہونے کا مقصد یہ ایسا قبول ایسی قبول آلہ درجے کی جہد قبول ہوئے وہ حق چ ہوئے انج رب نہیں لکھا یہ ہوں پانچ لاکھ بندے کا حق جائے گا موچی ہے تو مشکل سارا سوال پن لاکھ آپ دیا سیدا دمشک جاؤ اس بند ملا پوچھا یار میری جی تو حملہ سے روٹی پکان جو بھی نہیں سی تو نسلوں نسل نے بندے کا گھر سی وہ ہمسایا روٹی پکا کے گھر پکا کے ایک دن روٹی نہیں آئی وجہ نہیں آئی تیس وجہ نہیں آئی اللہ میں گاؤں میں انہیں آار کی پوچھنا ہے گریف بندے تین دن تو مردار کھانا لاگ سی اصل مردار لیا پہ <تصفح> کھا دا تو جائز کو نہیں اس واسطے پکا نہیں سو میں تی ہزار دیر میں کٹا دیکھنے سال میں حجی خراب قسمت ایڈا مشکل غریب بندہ حالت ہاں میرے میں مزہ ہے جیلا تو دیکھے دن جگہ سارے حاجیا کا سواگت باجری مولا روم پیلے بنتا ہے باج ارید گرستا گرام پورا وہ فکیل فرمان حاضر کرتے میرا سواپ کرنا مقصد مقصد دس رہا سن رکھ کیا مطلب ایتھے رکھ میں درویشا تقسیم کر دیا تینوں کی پتا کہ خدا کے مخلوق ہو جا میں تین دسا کہ فر عمل ہے دیں حج ہے سارا کچھ تو تریت پورا سمجھے گا نا پھر آن کے حج داج کرے گا حاضر پہ تربیت پاش شریعت اور بلو پرنٹ جو حاج کر جاوے حاج بھیجے گا یا رحمت لے کے آنا ہزاراں حاجیاں دے حال سنے کردیاں کردیا اور کاریگر پڑے گا کپڑے خرابی یہ تو ساری لادی نہیں ہے پہلے آدمی سی سادگی ہوں فیشن ج مٹی کا متاف ہوں سارا تھلے او پتھر لگا کہ دھوائی خدا دی سارا کنڈیشن خدا یاد مڑکی کھٹا مٹی ہوتا منہ پتا لگتا کہ قیامت مد میدان جائے پھر حج قیامت مد یاد دادا گرانا اسی طرح حج اسی طرح ہی ارسی کپڑے نا تر ایک جناب محل یاد رہی نہ کوئی مت یاد نہ لبنا چاہیے مرد کٹھے اسلام کا متاب الادا ہوئے مرد الادا کر لا ملا نمگی فلما ویکن لائن رنگ بھی مرد بھی شروع ہوگا خدا دا نہ تصور نہ خدمت نہ قدرت نہبت نہ جلال دا کوئی تصور جانت بےج نہیں کرانے استو جناب اتنے وہ لانت بھائی کھڑی ہے جتوں جانے ایئرپورٹر کیمرے لگے نے ننگی بھی اپنا سارا کچھ نگا ننگے نیمرے کیمرے لگے لوٹ روپیہ دوائی لاکھ روپیہ جو لگتا پیا ادھر کا حکومت نیچری کھا رہی وہ نیچری دبا بھی کھا رہے ہیں پیسہ حاجی کا کدھر پہ لگتا ہے کفر دیکھ بھیا نہیں پہ جانے جا. میرے کو میں درویشن خرچ کر سال دو سال دو بعد میرے میرا نسیب ہو جانا تو لے؟ لیکن یہ دسو کہ خدا دی مخلوق میرے والی میں ترچ کھا خا کے کھانا ختم دیا درش طبقہ ادھر جا دینا آتا وہ میں بجائی رکھا نتائی رکھا چلو میں میرے لگ جائے ایک ماں مردی کسی دی وہ نہیں کر سکتا حج تو نہیں مان مار کے میں آج کر جا میں تو سمجھنا کہ میں کسی ایک مومن نو دین دس بیٹھاں گا ان کی خدمت کر بیٹھاں گا اجنا تو مینو ہو سکتا ہے یہ آ کر میں تقدر ہو جا گریب کی خدمت کر چھوٹا بڑا گاپک مرے گا نقصان ستنے پڑے گا کوئی سچو یہ میں پہلے نمبر تک شاید پڑو نا پہلے اندر بارے بارہ بارہ سوچو جسے کامل شاید سمجھ کے پڑ لینا ہوں اور پورا دل دماغ رکھو کہ میرے نفے نقصان جیسے سوچنا میں اس جی طرح دا نہیں تو سمجھتے تو پھر میں دسنا سہی کہ ایتھے خرچ کرو اس طریقے کرو کیونکہ Asa, خود اللہ تعالیٰ کے پتل دنیا جمع کرنے والے ہوں پیاز پتہ نہیں میں صرف آشا جوڑی میں اس کو علاوہ کوئی مائی دال آ کے بھی گھر دینسا چھوڑی دو مجھے لیا سن وہ بھی باہر آ گئے درویش استعمال کردری کتاب میں اپنے منزل نے بنایا چار کتابیں یہ کیوں بنایا میری ضرورت سارے سارے سارے فرد کفایا ہے کہ ساری دنیا پوری نال جنگ اور جڑے آپ علمی ماحول والے کنجل شمار ہو گئے انہوں جان علمی, علمی رنگ جان کے مار دیں جھوٹ حدیث کے اندر قرآن دندر، ہر طرح جھوٹ بول جانے سانو ہر گل کی تصدیق کرنے کتاب چاہیے ہر مسئلے دی صداقت کتاب چاہیے پھر اگلے منگتے ہیں حوالہ اچھل بغیر والے <سید> کی گل نہیں اس میں میدان چاہتے تو یہ ہار کتاب مینو کٹھی کرنی چاہیے اور اس باوجود بھی میرے جے توفیق کوئی مسلم میرے کو چار پیسے آ گئے تو میں پہلے حضرت صاحب سے بولوں گی وہاں مخیا کہ نہ رات کے اپنا, اپنا فلانے لگ کیونکہ کام ملے کو جی اندر ماسا لا لاچے تو کام نہیں نبی اولا بالکل نبی اللہ ہلاک مومنا جان بھی زیادہ حقدار نے حقدار زیادہ تے گئے کہ جنہ خیر سکار سرکار کچھ کو سکتا ہے جی جا ہزور سردار کا وارس ہوں نا کامل سیری وہ بالکل امر ہم شو رابلہ سنگھی آیا میں چھپا دیا نہیں میں ذکر ہے کہ یار شاید ساری سردار ترجمہ شاہ بلی کا ترجمہ دا دیا ترجمے دیا کا ترجمہ سانو ترجمہ ہے آلہ حضرت ترجمہ شاید شاط رحمت دا. او شاید اللہ پر بزرگ نے شاہ اللہ صاحب نو تہ زمانے دی لگ گئی ہے او او اس زمانے گندے پیدا ہونے تو ہی پہلا تھا مدد کی معاف کرتے مدت ہو گئی وزارک نہ کدی پشاور نہ کسی جگہ نسخہ میں نظر یہ آیا ہو جانا سر اچھا اس طرح میں اس بہبیادی پہ سب میں کیا بھی یار اس نے کرنا بھی ہوگی تفصیل ہوئے ترجمہ ہو سکے شاید شادی کا جڑا ترجمہ ہے انہوں کا بھی اردو ایک ترجمہ شاہ کیونکہ وہ مگر کردے شاہ شادی کا ترجمان فرماند نے وہ جزا وہ مکر کرتے ہیں اللہ ان کے مکر کی ان کو جزا دیتا ہے دیکھ لیں ادھر بھی کمال ادب ہے ادھر بھی کمال تدوی کر لو یا کر لو دو کمال ادب نے مات ماتم میں زمبے کا وہ ماتا کا سورج ہوتا تھا اتنے شاید کا ترجمہ کیے کہ جو آپ کا پہلا وقت گزرا اور پچھلا اللہ وہ وقت معاف کر دے وقت گنا آپ نے گارا نہیں یار سرمایا اس طرح ظاہر ہو جانا ہے ایک ہے میرے کو سال دس پناہ سال بعد جو مطلب قوم قوم تصور چ نہیں رہنا کہ شاید ساری رجمایا ہوں اگر پل کرو تو تین لاک لا کے چپا دینا ایک ساری عظیم وراثت میری ہے تو پھر ایک ہزار کے ہاتھ جو آ جانے بالکل رواج بالکل رخ بالکل ایون جو مشرق پکا سابائیا چلو اسی طرح جب دعوت ہوتی درویش کٹھے ہوتے ہیں بہت پاگت ہونا گیا سو دے پتی ملاپ شریف دیسی گیو سو دے دے سی گیو کمالیے کمالیے ما شاہ پورا جلدی کر دیا سوال کن احتمام ہوتا ہے جو کھا سب لوم لچریا چیڑ ہی بغیر ہوں سارے کول پوچھ گے آخان گے میاں کسی گریب مدرسے لوگ محلہ سی نقشے بندی نو میںرا کٹیا دوسرا دیکھو ٹی وی کے ملا جی ریویٹی میں کہتے نکش بند دربار صاحب دادا دور تھے کھجورا کرنا دربار صاحب عمل سال ان تابا کوئی مول نہ ہون گئے پروگرام سنوں آیا تو میں ریڈیو اسٹیشن گی آئی تھی کہ شام چار بجے آنا تھا پروگرام نشر کرنا سہن کرتے پرچے سے گے چلنا چپ کرو کوئی لوگ برباد کرنا چپ کروڑی میں ریڈیو کشن ریڈیو بندے بازارٹ میل بندے پڑھائے ہوا جی کہا سر سارا پروگرام ہو رہا نہیں پتا ہے سو سال پہلے سال خرچ کر سکتے جن کڑی پال ہے جشن کرو سردی روٹی جی گا سکا دیکھو کی جی. چلی میرے والد اس میں کرنے کی نماز کی نماز میں جناب ہیلا شریعت ہوں دینا روپیہ تین چار ہزار جہاں جی. مدرشن کر کے کدار نماز شراب شریف بن دقص نفا مانگ ہاں جات کی روٹی شریف پکا پیو یا جناب جیشن سوا پہنچنا ہے ٹھاک پہنچ جائے گا جی فرض کرو میں پہشاڑی میری امریکہ صدقہ خراب جو بھی ہے اپنے محلے کے سارے آسے پاس نام ٹی وی نیچرین تو دینا تھا نیچری نیچری طبقہ مول ساحب اپنی نماز پڑھو داڑی شریڈ رکھو روکنے نہیں پڑھنا نماز ان برا نہ بولو جہاں کو چکلا کھولی کھڑایا انہوں برا نہ آخو چکلوں کے خلاف نہ بولو وہ نسل پراپل ٹھیک کہ ہے آج کل کے اوپر لیکن آپ کافر گندے نے فلانے گندے کوئی گند نہیں سارے چنگے نے اپنی مطلب گیارہویں شری کا ختم دوائی دچیا چھوٹے چھوٹے بچوں تقسیم کر دے دا نہیں ہو چاہیے میں ختم شریف دی بجائے جا کر ہوں پرسوں میرے گھر ہے کیا یارویں شریف دس الانے دروازہ ہوتا کے کون مشکل پا پکا کے کون مشکل پا یہ لوڑے بچے نیا گھروں گاہ مترا کا اللہ پر مشکل ترین کھا اندر بندہ کھوا گیا مسکین گاہ مترا اس مسکین جا ڈالو تیرا کھانا واقعات پرہزار ہی کھایا گل جان کیا مطلب ہے فرمان فرمانتے نہیں کہ مہمان لیکن ارادہ تھا کہ جنہوں تو پسند کرے وہ پرہیزگار لگ اچانک کوئی دوسرا ہاتھ ٹوٹے تو انہوں بھی کھوا ل علم فرد نہیں کیا بندہ عمل شروع کر دے علم کا مطلب یہ کہ جا جیڑا کام کرنا چاہنا پہلے بارے شری معلومات نہیں تو برباد علم الحال جیڑا ہر مسلمان عورت مرد فرد نا وہ تو کتی کے پتر جرضی درج میں تک بڑھ سکو شریعت جا مطلب ہے اس حدیث پاک دا کہ جڑا ہوں میں صدقہ دے میرے دیر فرض ہو گیا کہ پہلے مال کیڑا میں صدقہ کرنا میں جانا شریعت yeah. اور کتھے خرچ کرنا میں جانا کتھے میں گناہ لبنا کتنے سواپ لگنا گناہ yeah. بھی yeah. مسئلہ نہ نگر ایک بندہ نشہ اور منہ علم ہے میں داں گا نشا کا استعمال کرے گا دونوں گناہ پر دوسرے گلا مت کروانا <سلام> اور مال خرچ کرنا بندے پانچ سات لا دن دو لا سکتے ایک لا سکتے بابا تیرا کام ہے تو سارا دن کاگل مبارک چوک لگ میرے کو لسم خدا دی کر جانا کھانا زیادہ تر نہیں کرنے والے بیٹا میں صرف تاری تالیم آس کے گل کر رہا میں کیونکہ اتنے بیٹھا لائ رہے ہوں میرے کو چنگیا ساتھی آنا ہر وقت سات آ رہا بیٹھنا سننا ہوں باقی دار پاس رابطے ختم نے میں تو نہیں جا سکتا وہ ہی آنا لے رہے وہاں کی مہربانی بیٹھنا وہ نسلے چار مسلے کرنے چاہیے یہ ہوں یہ بھی تو میرا سال رہے یہ تو نہ بھی وہ من لا میں پھر میںسا تازی میں خدا تعالیٰ سے مبارک میرے کو توفیق ہو سکتی سی کے نہیں نہ مبارک جگہ کر میرے کو چاہیے وسیم ہو گھر میں پیسے کچھ کر کے رکھے پر میرا پروگرام کران محل رکھ رہے ہیں رکھ کے بنا رہے ہیں جو کافی ادو جا قرآن بڑی وقت قرآن خصوصاً ہو سکے بندہ لا دینا جی بندہ مقرر ہوی بابا جیڈی روزانہ کا کاغذ مطلب منڈی آتا ہے بڑی ہے میں اپنے آپ میں ہی نہیں کہ یار کوئی گر رمضان شریف آ رہے ہیں زبات کے بارے چ کوئی میری سمجھ نہیں آ رہی گھر ہساف سوگ جا کر بارے چی کس طرح کر کے کرنا ہے کس طرح پیچھے میں دیا رہا ہوں اللہ سارا مافی کئی دنیا روپیے لکھ روپے خرچ کرتے جی فلا بچا پڑھتا فیس میں ادا کرنا جی فلاں بچا پڑھتا یہ مولیا طبقہ سنا سن جی ملا شریف ہو رہا ہے کی سب ہونا حاجی جی تھی اشتہار چھاپتے اوپیہ ویس ہزار دے دینا تیس ہزار لا لیجیے اشتہار چھاپ لیا اشتہار روپیے دے کے کٹی اہ دے اشتہار چھاپ کے سکار نام نالیاں سٹائے نے سارے مائک سنتوں لال آرام آرام نو لال سمجھی جہاں جائز نجائد نجائز نجائز سمجھی جہاں پاک نلیت پلیت ناگ سمجھے کفر کو سلام بخ سلام کفرجی جہاں اک بادل کی کوئی تمیز کو نہیں مج آپ منڈ کر کے میں دعوے میں کہ جاؤ جن اس لیے مجد دعوی کرنے والے سور نے دو سارے پادری بیٹھا اجلاس پادری بیٹھا فلاح شاید سارے مجد کی پوجا لگی بڑی لانتیا سو حق باد نی بہت ہر شہ جی قوم گئی صحیح نقشہ اسلام پیش کر کے ساری ونڈ کر دیتی کوئی سابت کرو یہ کام کیا سوائے آپ کو اصل مان لا گا مجد کھوشن لانا پوتے لا لانی مجدد اپنے نور فکر نال. اپنی تالیمات پی اپنے فکر دے. یعنی نور... فکر اپنے اپنے جد بن مجدد با... مجدد گیا ہو. مجدد ایک کردار ہوتا ہے، دنیا نمایاں کردار ہوں سب دلد. آخر ایک بندہ اللہ دی طرف منتخب ہو کے پیاؤں اس کے پاس وحج نہیں باقی سب کچھ ہے واہج نہیں ہے اس کے پاس یا ترم بیال ہے مسلام نال جی میں امداد ہوتی ہے اللہ دی مدد ہوتی ہے وحج تو علاوہ وہ سارا کچھ یہ تو جی پہلو آتے سڑکے مووی بنا لگتا مووی ساڑی جی ہاں جی ہوں دوبارہ مووی دیکھو پتا نہیں بہی اتری نوی بھی ہوا مووی جی ہو سکتا ہے اسلامی والے پوچھا بھی تصویر فتوا ہے فتوا کا بڑا دفعہ دسا لیکن ہلے پائے میں لاہور چیشتی صاحب نے تصویر نی بنا تصویر بتلا پتا سرد ہے لیکن ادھر میں کھیل میرے کو جناب ایسی چیز نہیں جی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا بدار نہیں حقیقت پسند بندہ لیکن بڑی کر رہے ہیں مخالفا کہ نویں مسلمان تو نوا ہوئے نہیں مسلمان سا نوا ہو اسلام نواں ہو اسلام پر اپنے پڑھا میرا داد بڑا پرانے لینڈ میں اپنی پڑھا چلو پڑھا میرے داد خبردار میںلہما بڑا چلتا فیملہ میری بڑی کوئی سال دس میرے و جا کے داود اسلام گیل نے پوچھ لگا تھی دادی یار تو مسیٹے والے صاحب مولا مسیح صاحب نے ہے شادی کی تھی ہاں صاحب نے اپنے عمر صاحب شادی ہون کی ہاڑی ہاں اچھا دیکھی تے نا وہ بھی متلاق تھی اچھا ندی بابا سے پوچھتا ہیں یار ہے ہاں جی تے اولادوں دی کوئی نہیں تھی متلاق تھا سی اچھا یہ ہے بابا رشتے دار دی نے جب مل جانا تو رات نا دن ان باہر نکلنا برقے پائے ہونے ٹوپیاں والے اگے ایک بندہ ہونا ایک پیچھے ہونا وہ بھی عمر رکھی چھوٹیاں کوئی حق نہیں بار رشتے دار و سال تو پہلے انہیں دس دارہ بجے میں پہنچا دو تر یار